إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادية له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما ارجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله سدیدہ یسلح رقم آماد ومن بکمن اللہ و رسول فقت فاضہ عظیم یہ بات میں رسمن نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں فضیت الشیخ استاد محترم علامہ بلا ناصر رحمانی حافظ اللہ کی موجودگی میں بیان کرنا تقریر کرنا خطاب کرنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی بلکہ زیب بھی نہیں دیتا لیکن ایک ترتیب کیونکہ بن چکی ہوتی ہے اور ہمیں بھی دعوت دین کے سلسلے میں کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے اس نیت سے کہ ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں ہمت ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی لگزش ہو جائے کوئی کمی کوتا ہی ہو جائے تو شیخ محترم ہماری اصلاح کرے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کا سایہ ہم پر ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ تا قائم اور تعمیر رکھے میرا موضوع آپ نے سن لیا ہے معاشرے میں نوجوانوں کا کردار سب سے پہلا کردار تو یہ ہے کہ نوجوان دین کی عملی تصویر بنیں اور معاشرے کے لیے دین کا ایک نمونہ بنیں دوسرا کردار یہ ہے کہ نوجوان دین کی خدمت کریں ان کی خدمت کے جو بھی مواقع میسر تیسرا کردار یہ ہے کہ اپنے ماں باپ بالخصوص رشتہ داروں اور پڑوسیوں بالعموم ان کی خدمت کریں ان کا خیال رکھیں ان کی دل جوئی کریں اور تیسرا پر, چوتھا کردار یہ ہے کہ یہ ملک اور ملت کی خدمت کریں ملک و ملت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور پانچویں بات یہ ہے کہ کم سے کم دن کے لیے ماں باپ کے لیے ملک و ملت کے لیے فتنا نہ بنے بدنامی کا باعث نہ بنے آئیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس قسم کے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے صاب کا تذکرہ فرمایا ہے خدوط کا تذکرہ فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نوجوانی میں ان کے کیے ہوئے عظیم کردار کا تذکرہ فرمایا ہے کحف غار سورت کاف کے تذرے سے بٹ ہوئی رب خدا یہ کچھ نوجوان تھے جو رب پر ایمان ایماندار اپنی کافر اور مشرق کے قوم کے اندر سے حق کو پہچانا حق کو سمجھا اپنے اندر یہ جنت اور ہمت پیدا کی کہ باطل کو شرک کو کفر کو چھوڑ دیا نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہوئے نہ پریشان ہوئے حق کو جو جنت کی رہا ہے یہ مقصد حیات ہے جگہ کی رضا کا باعث ہے جو اصل کامیابی کی ضمانت ہے اس کو سمجھا تو پھر فوراً قبول کر دی ایک لمحے کی تاخیر نہ کی ایک نے قبول کیا دوسرے دوست کو دعوت دے کے اسے بھی ملا لی دونوں نے تیسرے دوست کو ملا لیا تینوں نے چوتھے کو پانچویں کو چھٹوے کو ساتویں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے انتہا مدفیت بے ربے یہ نوجوان تھے ربر ایماندار خدا یہ سب یہ بدلا ہے کیا بدلا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت کو پڑھا دیا ان کو ہدایت میں بڑھا دیا سلا ملتا کوئی حق کو قبول تو کرے کوئی ہمت تو کرے کوئی قدم تو بڑھائے پھر فضیت نا سے ان کا استقبال ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا بھی ذکر کیا آت نا بلدن کا رحمتن راشدہ ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے آسانیاں فرما یہ فکر اپنی اس ہدایت پر استقامت کی مستقبل کے خطرات سے اپنے ایمان کے بچاؤ اور حفاظت کی ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ ہم پر رحمتیں کرنا اپنی رحمت سے معروف نہ کرنا اور یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرماد ہے! جو کہ رکاوٹیں آ رہی تھیں مشکلات آ رہی تھیں دھمکیاں مل رہی تھیں بادشاہ وقت نے بلا کے دھمکیاں دیں ڈلایا دھمکایا کون برادری نے ڈلایا دھمکایا لیکن وہ ڈٹے جمے رہے, رہے. پھر ان کو محلت دی گئی تمہیں اتنے دن کی مہلت ہے سوچ لو واپس آباد کے دین پر چھوڑ دو اس نئے دین کو جو حق تھا قویت تھی وگرنا تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو تم تصور نہیں کر سکتے اس محلت کیا بلنی تھی اب اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر کی فائدہ اٹھانے کی اور غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ سے یہ دعائیں شروع کر دی یہ نوجوانوں کا کردار یہ ہمت اس کو جرات کہتے ہیں اس کو ہمت کہتے ہیں اسے جوانی کہتے ہیں اسے مقابلہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی ان کی جانوں کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا نشانیاں دیکھا نشانیاں دیکھ تین سو نو کبری سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا کہ زمین سے دھیمک اپنا کھا جائے سورج کے روپ کو اللہ نے تبدیل کر دیا دل چڑھے اور شام ڈھلے کہ ان کو دھوپ نہ لگے جو ان کے لیے ازیت کا باعث ہو ان کی حفاظت کا انتظام کیا مختلف طریقوں سے اور پھر ان کو اللہ تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تین سو نو سال کے بعد اللہ نے لوگوں کو ان پر مطلب کیا ان کو اٹھایا اور ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا جو ملحد لوگ قیامت کے منکر تھے کہ موت کے بعد زندگی کیسے جان گل سر جائے وہ سیدھا ہو جائے تو ان کی یہ داستان ان کا یہ قصہ ان کا یہ واقعہ تین سو نو سال سوئے رہے اور صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے یہ کیا قیامت کے حقوق کی دلیل نہیں ہے جو ذات اس پہ قادر ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے چنانچہ پوری قوم ایمان لے آئی پورا علاقہ مسلمان ہوگی یہ چھ سات نوجوانوں نے اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ان کے دین کی بھی حفاظت کی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا یہی سبق ہمیں نوجوانوں تو ہمیں کسا اساب میں ملتا ہے صورت البروج میں اصحاب الخد کا قصہ ہے خندقوں والے یہ تو پھر بھی نوجوان تھے وہ تو بالکل نو عمر جس کو گنام جو دس بارہ سال کا اس کا باقی ہے بادشاہ وقت اسے جادوگر بنا کے اپنی حکومت اور تسلط کے بقا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اس نو عمر میں راستے میں موجود ایک راہب کو دیکھا اور اس کے پاس گیا اس کی دعوت سنی حق کو پہچانا توحید کو پہچانا جادو کی حقیقت اور باتل ہونے کو جانا قوم کے شرک اور کفر کو جانا نجی اچھی ہوں احساسات اچھے ہوں تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے نتیجہ تھا نا اس نے اس کو قبول کر لیا اور بڑے طریقے سے چلتا رہا ظاہر نہیں کیا تاکہ مجھے علم حاصل ہو علم سیکھنا یہ بھی نوجوانوں یہاں سے سبق ملتا ہے حق حق کو جانو تو کسی کسی ایک ایک بنیاد پر حاصل ہو جاتا ہے لیکن اب اس حق پر استقامت اور اس حق میں مزید بہتری آتی ہے علم سے مطالعے سے اور معرفت سے چراچے وہ علم حاصل کرتا رہا کسی کو پتہ نہیں کار پتہ چل گیا ایک تفصیلی قصہ ہے میں تفصیلی قصے کی طرف نہیں جا رہا بادشاہ نے پکڑ لیا اور بہت سمجھایا ڈرایا دمکایا روشن مستقبل دنیاوی مال مطا, عیش و عشرت کے سنہری خواب دکھائے لیکن وہ حق پر قائم رہا علم و بصیرت جب آ جائے حق کا نور دل میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے دل سے باہر نہیں کر سکتی وہ جمع رہا اس بادشاہ نے کہا یہ تو فتنہ بنتا جا رہا ہے یہ تو میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے اس سے جان چڑائیں اپنی فوج کو کہا لے جاؤ لے جا کے پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے گرا کے مار دو لیکن پہلے اس سے پوچھ لینا جب موت اس کے سامنے ہو تو ایک دفعہ پوچھ لینا واپس آ جاؤ اپنے آباغ کے دین پر نئے دین کو چھوڑ دو وغیرہ اتنی اونچی چوٹی سے گرا کے تمہیں ہلاک کر دیں گے تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا ہو سکتا ہے سامنے یہ ہلاکت دیکھے تو شاید ڈر جائے وہاں لے گئے اس کو یہ بات کہی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے یا اللہ تم میری طرف سے ان کو کافی ہو جا میری طرف سے ان کو کافی ہو جا یعنی مجھے ان سے بچا دے میری حفاظت فرما کبھی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں فوراً دعا قبول ہوئی زلزلہ آیا بہار ہلا ریزہ ریزہ ہوا سب گر گئے لیکن بچہ صحیح سلامت رہا سب فوری فوج پوری فوج ہلاک ہو گئی وہ صحیح سدامت واپس بادشاہ کے پاس پہنچا اس کے دل میں تھا کہ میں کسی طرح بولا اس طالت کو عام کروں یہ جذبہ تھا مگر چھپ جاتا دھو جاتا بادشاہ بڑا حیران دوسری فوج بھیجی جاؤ جا کے سمندر کے بیچ میں لے جا کے غرب سے ڈرا کے غرب سے ڈرا کے اسے پوچھ لو چھوڑ دو اس نئے دین کو واپس آ جاؤ آپ آ کے دین پر وگرنا سمندر میں ڈال دیں گے مچھلیوں کا شکار ہو جاؤ گے گرک ہو جاؤ گے وہاں بھی اسی طرح دعا کی اللہ نے وہاں بھی بچایا ایسا کوئی طوفان آیا کشتی ٹوٹی سب گرو ہو گئے کسی پٹے پہ بیٹھ کے یہ بچہ کنارے پہ, پہ پہنچا بادشاہ کے پاس پہنچا اور پھر اللہ نے ایسی سمجھ دی بصیرت دی جذبات صحیح ہوں نیتیں صحیح ہوں تو پھر کیا اس کے نتائج سامنے آتے ہیں کہا بادشاہ جی اگر مجھے مارنا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اپنی موت کیا طریقہ بتا رہا ہے کیونکہ پتہ ہے جس طریقے سے میں اسے آگاہ کر رہا ہوں اس طریقے سے جب مجھے موت آئے گی تو سارے حاضرین کی ہدایت کا باعث بنے گی پوری قوم کے ایمان کا باعث بنے گی پہلے خود حق قبول کیا پھر مزید علم حاصل کیا پھر اس حق پر استقامت اختیار کی پھر ڈرایا کیا نہیں ڈر ڈرے لالچ دی گئی نہیں قبول کیا اور اب اپنے ساتھ دوسروں کی صدا کی فکر اب بادشاہ تو چاہتا تھا کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ اس کی دعوت سے اس کے معاملے سے حق کو قبول کر چکے تھے توحید کو قبول کر چکے تھے کی طریقہ ہے ساری قوم کو سارے علاقے کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرو مجھے کسی دور جگہ پہ باندھ دو اور پھر دور سے تیر کا نشانہ لو پھر نشانہ لیتے ہوئے یہ کہو بسم رب حاد الغلام اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس تیر کو پھینک رہا ہوں پھر تیر چلانا پھر میری موت واقع ہو جائے گی باقی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ اس بچے کی سبحان اللہ جو ایک سوچ تھی فکر تھی جذبہ تھا پروگرام تھا اس کو سمجھ ہی نہیں سکا اس کو سمجھ ہی نہیں سکا اس نے کہا اس جان چھڑاؤ جان چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کے قتل کے در پہ اس کی فوج ناکام ہو گئی ساری ساتھیں ناکام ہو گئی لیکن جس بچے بچہ جس رب کو رب العالمین مانتا ہے جس کو اس کائنات کا حقیقی رب مانتا ہے الہ مانتا ہے اس کے نام کے ساتھ تیر چلایا تو یہ بچہ علاق ہو گیا جس کا معنی حقیقی رب العالمین وہ ہے جس کو یہ بچہ رب العالمین مانتا ہے لہذا ہمیں بھی اسی کو رب العالمین مان دینا چاہیے چناچ سارے لوگ فوراً حق کو قبول کر لیا توحید کو قبول کر لیا یہ ایک بچے کا کردار ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا شرک کے اڈوں کو پاش پاش کیا تھا شرک کے نشانات کو مٹایا تھا اور ان بتوں جن کو یہ الہ خدا معبود سمجھتے تھے ان کی کمزوری ان کی لاچاری کو روز روشن کی طرح واضح کیا تھا اس وقت ان کی عمر کیا تھی عمر تھا نہیں لیکن قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں جب قوم نے دیکھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے پوچھا کس نے یہ کیا ہے تو کسی نے کہا فتن یس ابراہیم ہم نے ایک نوجوان فتن نوجوان سنا ہے وہ ان بتوں پر عیب جوئی کر رہا تھا ہمارے ان معبودوں پر تنظنی کر رہا تھا یہ رب نہیں ہے یہ الہ نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ رکوع سجنے کے لائق نہیں ہے یہ نفا نقصان کے مالک نہیں ہے ایک نوجوان ہے وہ یہ باتیں کر رہا تھا یقیناً یہ کاجستانی اسی کی ہے یہ قرآن میں ذکر میرے بھائیو نوجوان تم امت مسلمہ کے نوجوان تم ایک مسلمان نوجوان ہو مسلمان گھرانے کے نوجوان اسلام جیسی عظیم دولت تمہارے پاس ہے آؤ میں بتاتا ہوں تمہارے پیغمبر نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے جن نوجوانوں کی تعریف کی ہے کن نوجوانوں کی تعریف کیے؟ کی ہے اللہ کے رسول وسلم نے وہ معروف اور مشہور حدیث ارشاد فرمائی سبا تن یو زلو ام اللہ فی زلہی یوم اللہ زلہ قیامت کے دن جب اللہ کے سائے قلاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا سورج اکمیل کے فاصلے پر ہوگا جسم پر نہ ہوگا ننگے پاؤں ہوں گے نہ سائیہ نہ پانی کتنا مشکل گڑی ہوگی یہ پسینہ لوگوں کے گھٹنوں تک ان کی ناف تک ان کے سینے تک اور ان کے ناف تک پہنچا ہوا ہوگا اس دن فرمایا جن خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا وہ سات قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک طبقہ نوجوانوں تمہارا ہے فرمے شاہ عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے اس کی جوانی اللہ کی داط میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے میں گزرتی ہے یہ نوجوان قیامت کے دن عرش الٰہی کا مستحق بنے گا سائے کا مستحق بنے گا اللہ کے رسول سسنم نے یہ ترغیب دی ہے نوجوانوں محنت کرنی ہے تو آؤ یہ محنت کرو وفیلا دیتا فل تنافس متناف اگر تم نے ریس ہی کرنی ہے تم نے محنت ہی کرنی ہے تم سے بیٹھا نہیں جاتا تمہیں کچھ کام چاہیے تو پھر چوری چکاری لڑائی جھگڑے فتنے تاث ان ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دور کرو آؤ تمہارے لیے عبادت الہی کے لیے کھلا میدان ہے بلندر آزاد کے حصول کے لیے کھلا میدان ہے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدیس میں ترغیب دی ہے اس جوانی کو منیمت جانو اس جمانی سے فائدہ اٹھاؤ وہ معروف عزیز جو مستدرک حاکم کی ہے جس میں آپ وسلم نے فرمایا خنسن قبل, خنسن قبل موتی کا شباب کا قبلا حرمی کا سیاحت کا قبل سقامی کا فرابق کا قبلہ شبل کا غنا کا قبل فطرے کا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو عمر کو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے گنی جانو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو اور گنا اور تمنگی کو فخر و فخر سے پہلے غنیمت جانو یہ پہلے دو جملے قابل غور ہے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو یہ ہر ایک کے لیے بوڑھے ہوں جوان ہوں بچے ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں تاجر ہوں آجر ہوں عجیر ہوں امیر ہوں غریب ہوں اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو ایمان کو سیکھو معرفت حاصل کرو ایمان پر قائم ہو جاؤ مسلمان ہو اسلام کو جانو اسلام پر قائم ہو جاؤ لاتم الا بنتم مسلمون کے مستاق بن جاؤ موت آتے ہی پھر عمل کے سلسلے ان کے توبہ نہیں کی اب توبہ کی کوئی صورت نہیں حق کو قبول نہیں کر سکے اب ہدایت نہیں مل سکتی اور دوسرا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ شبابہ کا قبل ہرامی کا جوانی کو گنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی ابت ہے طاقت ہے جذبات ہیں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو آؤ پھر دین پر عمل کرو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ فرائض ادا کرو حقوق اللہ ادا کرو حقوق العباد ادا کرو ملک و ملت کی خدمت کرو اسلام کی خدمت کرو دین کی خدمت کرو قوم برادری کی خدمت کرو سب کے کام آؤ پھر اپنی جوانیوں کو ان امور میں لگاؤ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ یہ ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعریف کی ہے ہر نوجوان کی نہیں بلکہ آؤ رب کے ہاں کون سا نوجوان پسندیدہ ہے اللہ کس نوجوان پہ راضی ہے مسلح احمد کی حدیث ہے ان اللہ جب شابہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے یہ تعجب اللہ کی عظیم صفت ہے یہ اس کی شان مطابق ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ اس نوجوان پہ تعجب کرتا ہے کہ جوانی جیسی عمر کے باوجود جسے لوگ کہتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے سنبھالی نہیں جاتی کابو میں نہیں آتی کنٹرول میں نہیں آتی اس جوانی کی عمر میں اس کا گناہوں کی طرف میلان نہیں ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے پیچھے حدیث میں تھا شاپ النا شاف عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے اور یہاں کیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے لہذا نوجوانوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ چیز تمہیں تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ بنا دے گی یہ چیز تمہیں تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ بنا دے گی یہ قابل تعریف امور ہیں اس طرف آؤ اس طرف توجہ دو اچھے نوجوان بنو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو جیسا کہ میں نے شروع میں کیا تمہارا کردار یہ ہے اس کردار کو تم واضح کرو اس پر عمل کرو مگر نہ قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر تم سے سوال کیا جائے گا کیا اللہ نے نعمت دی تھی جس میں تم بآسانی با بہت کچھ کر سکتے تھے دین پر عمل کر سکتے تھے تم نے کیوں نہیں کیا فرائض ادا کیوں نہیں کیے سوال سب سے ہونے ہر کسی سے ہونے ہیں بےشت مسلمان ہونے کے لیکن نوجوانوں تم سے خصوصی سوال ہونے ہیں کہ تمہارے پاس قوت اور طاقت تھی تم نے دین داری اختیار کیوں نہیں کی وہ سوال نہیں جانتے آپ جو قیامت کے دن ہوں گے لا ابن عن خمس روایت فیما عمل ہی فیما علیما فرمایا کہ قیامت کے دن اندہ سوال و جواب کی جگہ سے جہاں اس نے پیش ہونا اللہ کے سامنے اس وقت تک قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک چار سوالوں چار سوال اس سے نہ کر لیے جائیں عمر کے بارے میں یہ جو حیات اور زندگی یہ نعمت ہے پھر جوانی کے بارے میں اس کو کہاں خرچ کیا کہاں ضائع کیا یہ جوانیاں یہ اللہ تعالی کی قرب کے حصول کے لیے دین کی خدمت کے لیے ہیں دنیا والوں کے سامنے بحثت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو عملی نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہے ان جوانیوں کو اس کام میں لگاؤ سوال کیا جائے گا جوانی کے بارے میں مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا علم کے بارے میں جو علم دیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا تو یہ مصولیت ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی تو جوانی ہیں ابھی تو کھانے پینے کی زندگی ہے ابھی تو عیش و عشرت کی زندگی ہے ہمارے جذبات ہیں ہمارے احساسات ہیں ہم یہ کر لیں ہم یہ کر لیں یہ کر لیں شنی حدود میں رہتے ہوئے کھاؤ بھی پیو بھی اپنے جائز جذبات اور احساسات کو استعمال بھی کرو لیکن گناہوں میں نہ جاؤ باقی جو قوت ہے جو طاقت ہے جو جذبات ہیں ان کو دین کے لیے صرف کرو نوجوانوں جیسے میں نے عرض کیا کہ تم امت مسلمہ کے نوجوان نمونہ بن جاؤ پوری دنیا کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن جاؤ لیکن تمہیں کیا ہوگی ہے تم تو تم تو یہود و نسارا کی ناکامی کرتے ہو تم تو ہندوانہ رسومات کے پیچھے چلتے ہو تم تو بےحیائی اور برائی کو سینے سے لگاتے ہو تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شدید ورید بیان فرمائی ہے من تشبہ جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے آج کہیں برائی دیکھتے ہیں بے حیائی دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ شرمندہ شرمندہ نظر آتے ہیں اور حقیقت کہہ رہا ہوں یقین جانے بادیوں با پہ جاتے ہیں باپ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے شرمندگی سے پسینے سے شرابور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو شرمندہ کون کر رہے ہوتے ہو نوجوانوں تم کر رہے ہوتے ہو تم چاہے وہ نوجوان مرد ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں وہ بےچارے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں شیخ صاحب آپ عجیب تو محسوس کر رہے ہیں یہ گانے یہ بے پردگی یہ مخلوط سسٹم لیکن بس کیا کریں ہم تو ان بچوں کے ہاتھوں مجبور ہیں تحف تمہاری جوانی پر تم ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہو ماں باپ کو بے عزت کرتے ہو تمہارے ہاتھوں مجبور ہیں وہ کیا انہوں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا ہے پوسا ہے تمہاری خدمت کی ہے تمہیں تو اسلام کا نمونہ بننا چاہیے دنیا والوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے تم کیسے نوجوان ہو شیطان کا ایک وسلسہ شیطان کا ایک خیال تمہیں کبھی کس گناہ کی طرف کبھی کس گناہ کی طرف کبھی کس برائی کی طرف کبھی کس برائی کی طرف کبھی کس فتنے کی طرف کبھی کس فتنے کی, فتن کی طرف لے جاتا ہے خاک جوان ہو تو بنے پھرتے ہیں جوان ہم جوان ہیں ہم میں طاقت ہے ہم میں قوت ہے ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں. تم کچھ بھی نہیں ہو شیطان کے ایک وسوسے کی مار بنے پھرتے ہو شیطان کے غلام بنے پھرتے ہو تم تمہیں اپنا نسب العین معلوم نہیں ہے تمہیں اپنا مقصد حیات کے حصول کے لیے اپنی جوانیوں کو خرچ کرو نہ کہ ان فتنے اور فساد میں پڑھ کے اپنی جوانیوں کو خرچ کرو آؤ علم حاصل کرو معرفت حاصل کرو فیم حاصل کرو تاکہ یہ دنیا میں جو فتنے ہیں فساد ہیں اس میڈیا کے دور میں شیشل سوشل میڈیا کے دور میں جو طوفانوں کی طرح چل رہے ہیں آندھیوں کی طرح چل رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں بے حیائی برائی الاد کفر زندگیت کا شکار ہو رہے ہیں آؤ علم کے ساتھ جڑ جاؤ علم کے ساتھ قرآن پڑھو حدیث پڑھو تو باتیں جمعہ سنو جروس میں آؤ جو مسائل درپیش آئے اپنے علماء سے پوچھو جو اسلام کے راسخین راستے علم علماء ہیں تاکہ تم ان فتنوں سے بچ جاؤ اور تم ہو قرآن پڑھتے نہیں ہو حدیث سے تعلق نہیں ہے خطبات جمعہ دروس میں آتے نہیں ہو اور دنیا میں جو فتنے فساد ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو ایک ایک کر کے نوجوان نسل فتنے فساد کا شکار ہو رہی ہے ؤ رکو اللہ ادا کرو نئے پرسالے بنو متقی اور پرہیزگار بنو جنت کی راہ پہ چلو کیوں جہنم کی راہ پہ چلتے ہو اللہ کے بندے بنو کیوں شیطان کے بندے بنتے ہو آؤ آگے بڑھو دین کی خدمت کرو جو بھی مسائل میسر ہو جہاں اللہ کے دین کی غلبے کے لیے کہیں جہاد ہو رہا ہو آج ہو رہا ہو ایتا ہو جب ہو تمہیں موقع ملے وہاں پہنچو جہاں دعوت اور دین کے پروگرام چل رہے ہیں وہاں اپنی جوانیاں خرچ کرو وقت تو اور دین کی خدمت کے پروگراموں کا اندر شریک ہو جاؤ کتنے عظیم یہ نوجوان ہیں جو ان پروگراموں کو چلاتے ہیں ان پروگراموں کی حفاظت کرتے ہیں ان پروگراموں کو کامیاب کرتے ہیں یہ حقیقی نوجوان ہیں جو دین کے خاتم بنے ہوئے ہیں یہ تمہارا کردار ہونا چاہیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے دین کی خدمت کے جو بھی معاملات ہیں اپنے خاندان میں دین کی تبلیغ کا پروگرام بناؤ اپنے پڑوسیوں میں دعوت دین کا پروگرام بناؤ خود اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں دعوت دین کے پروگرام بناؤ اپنے محلے اور گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھو یہ تمہارے کرنے کا کام ہے بے حیائی برائی اور فتن و فساد میں تم پڑے ہوئے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو وہ بوڑھے ہیں وہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں ان میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو تم ہو تم ہو کہ تمہیں دنیا کی فکر ہے دنیا کے عیش و عشرت کی فکر ہے دنیا گھومنے گھومنے کی فکر ہے کھانے اور پینے کی فکر ہے عیاشیوں کی فکر ہے مریض بوڑھے ماں باپ کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے ان کی خدمت کرو اگر نا جو سلوک آج تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے کل تمہارے والدین بھی تمہارے ساتھ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی ان کی خدمت کرو وہ اس وقت تمہاری توجہ کے مستحق ہیں اللہ تعالی نے جس کا ذکر کیا ہے تو یہ تمہارے کرنے کا کام ہے پڑوس میں معاملات ہیں خاندان میں معاملات ہیں تم جوان ہو تمہارے اندر قوت ہے طاقت ہے بھاگ دور کر سکتے ہو خوشی ہے غمی ہے کوئی بیمار ہے کوئی معاملہ ہے اور اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے سرمایہ دیا ہے تو اپنے پڑوسیوں اپنے رشتے داروں کی خدمت کرو دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ پیسہ اس لیے ہے یہ یا یاشی میں اڑانے کے لیے نہیں ہے فضولیات میں اڑانے کے لیے نہیں ہے دنیا دنیا گھومنے کے لیے نہیں ہے اسراف اور فضول خرچی کے لیے نہیں ہے شیطان کے بھائی مت بنو اللہ کے بندوں کی خدمت کرو اللہ کے دین کی خدمت کرو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں چالیس منٹ زیادہ سے زیادہ مجھے اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معلوم ہے دین کی سمجھ معت کی توفیق دے بالخصوص دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو دین کے ساتھ جوڑ دے علم کے ساتھ جوڑ دے أقول قل هذا وآخر دابانا بالحمد لله رب العالمين